شہید اسلام ڈاٹ خالق و کلی سہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبل یہ عمر انتظامی کتنے نمبر ہے جی سات نمبر میرے محترام یہودی تھے نا یہودی جب عورت کو حیض آ جاتا نا تو ان کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتے تھے جس عورت کو حیض آتا تھا نا اس کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتے تھے مکان بھی علیحدہ کر دیتے تھے اس کا کھانا پینا سونا مکان وغیرہ سب علیحدہ کر دیتے تھے وہ اتنی غلب کے اندر تھے اور نصارا جماع بھی شروع کر دیتے تھے سمجھے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم بیان کروایا کہ حیض جو ہے ایک گندگی چیز ہے کیا جب حیض آ جائے عورت کو تو آپ ایسے نہ کریں کہ اس کا مکان بھی علاحدہ کر دیں اس کے ہاتھ کی پکی ہی روٹی کھا سکتے ہیں میں اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے گیا ان کے گھر کھانا پک رہا تھا تو مجھے کہنے لگے کھانا تو پک رہا ہے لیکن وہ آپ کے پسند کا نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو نہیں کھلائیں گے میں نے کہا کیوں کہنے کہ پکانے والی جو رات ہے اس کو ماہواری ہے میں نے کہا کھانا میں نے نہیں کھانا تھا لیکن ایک ٹکڑا لیا تھا کہ نہ تم یہودی بنو نہ میں یہودی بنو <laughs> ایک ٹکڑا لیا آ میں کھا لو ہاتھ سے کیا یہ یہودی آتا ہے کہ اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہ کھاؤ بس عجیب لوگ ہوتے ہیں بس <laughs> ایسے تو کھانا اس کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں ان کا اپنے گھر کے اندر بھی سلا سکتے ہیں آپ نے کتابوں ان کے اندر پڑھا ہے کہ جس عورت کو حیض ہے ضائع ما فوق الازار اظہار نفع حاصل کر سکتے ہو ما تحت الازار نفع حاصل نہیں کر سکتے ما تحت الازار یہ ناف سے لے کے کتنے تک گھٹنے تک ادھر آپ نفع نہیں حاصل کر سکتے حتیٰ کہ اس کی ران ننگی کر کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے آپ ما فوق کا لذا آپ نفع کر سکتے ہو یعنی بوسا لے سکتے ہو سینے سے سینہ بھی لگا سکتے ہو ما کا لذار نفا نہیں بات ہی سمجھ غور کرو جی سوال کرتے ہیں آپ سکھ اس کے متعلق یہ محیط جو ہے نا یہ مستر میمی ہے کیا یہ مبیت کی طرح جیسے بات آ جبی تو مبیت انہاظ یہی وہ ہےضن بھی آتا ہے مہی زن بھی آتا ہے سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق آپ فرما دیجیے گندگی ہے بس علیحدہ رہو عورتوں سے حالات حیض میں علیحدہ کے کیا معنی ہم بستری نہ کرو ایک جماعت اسلامی کا آدمی ہے میرے پاس وہ حضرات بھی بخاری کا درس دیتے ہیں مفسر بھی ہیں ان سے لیکن مفسر کیسے ہیں اور بخاری کا درس کیسے دیتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں دوست تھا میرا نماز اسلامی کا آدمی تھا آپ کردہ کہ استاد یہ ایک نکتہ ہے بڑا ہم پریشان ہیں میں نے کہا کیسے کہ آج ہم نے بخاری کا درس دیا وہاں تو لکھا ہوا تھا کہ حضور بی بیش رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ یہ حیض کی حالت میں بھی جمع فرماتے تھے لکھا ہوا ہے بخاری میں نے کہا نہیں لکھا ہوا نہیں جی لکھا ہوا ہے ہم نے خود آج پڑھا میں نے کہا وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یباشرونی رسول اللہ صلی اللہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ حضرت میرے ساتھ مباشرت فرماتے تھے اس حالت کے ہے ہاں جی یہ تو لکھا ہوا ہے مباشرت کا من جمع ہے میں نے کہا مباشرت کا من جمع نہیں مباشرت کا من ساتھ سات سلانا تمہاری اردو میں جمعہ ہوگا تو ہوگا لیکن عربی کے اندر مباشرت کے منع کیا ہے سات سلانا ہمیں سات سلاتے تھے سمجھے آگے میں نے کہا جی سے آ رہی ہیں ان میں لکھا ہوا ہے سارا گل تشریف یہ تو حالت ہے اور محدث بھی بن جاتے ہیں بخاری کے اور مفسر بھی بن جاتے ہیں ابھی رمضان سے شروع ہونے والا ہے نا فلاں پروفیسر صاحب ہی تفسیر بیان کریں گے قربان پروفیسر صاحب اور تفسیر ہاں وہی ماسک ٹر اور خیال کیا کر اللہ کے بندے اپنی طرف سے مارتے ہیں دائیں بائیں شائیں فرما نہ قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ کیا ہو جائیں پاک ہو جائیں یہ قریب کھانا وہی ہے وہ ماتحت اظہار نفع نہیں حاصل کر سکتے پیسہ تو تہرنا جب خوب پاک ہو جائیں پس او ان کے پاس لیکن من ہے سوام رکم اللہ جہاں سے اللہ نے حکم کیا تم کو اللہ نے حکم آگے سے کیا پیچھے سے کیا آگے سے کیا جہاں سے اللہ نے حکم کیا سنا ہے شیعہ حضرات جو ہیں نا وہ حیض ہو تو پیچھے سے شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے جہاں سے حکم کیا تم کو اللہ نے بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرو ابا کرو اور محبت رکھتے ہیں پاک ہونے والوں کے ساتھ پاک ہو سبحان اللہ غلطی ہو جائے تو توبہ کرو آگے پہ اللہ کم تمہاری عورتیں جو ہیں تمہاری کھیتی ہیں کیا ہے بھائی کھیتی کے اندر جو کھیت بناتے ہو نا کھیت زمین سمجھا تو اس کے اندر بیج ڈالتے ہو یا نہیں تو بیج ڈالتے ہو پیداوار ہوتی ہے یا نہیں جی تب عورت کھیت تو تب بنے گی کہ آگے بیج ڈالو کیا اور پیداوار اٹھاؤ پیداوار یہ بچے بچیاں اگر پیچھے بیج ڈالو گے تو پیداوار آئے گی آ تو کھیتی سے بھی معلوم ہوا کہ عورت کا جو محل ہے نا اس کو آدمی استعمال کرے پیداوار اٹھائے یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہارے لیے تو ہر شکما تم اور تو اپنی کھیتی کے اندر لیکن کا انا کی جس کیفیت کے اندر چاہو تو جس جگہ سے نہیں بھائی آپ نے ناب کی کتاب میں پڑھا ہے کہ انا کے بعد فیل ہو تو انا بنے کیفا ہوتا ہے انا با میرے جس کیفیت کے اندر چاہو تو کیفیت جو ہی ہے بٹھلا کے سلا کے ہے سمجھ جس کیفیت کے اندر تمہاری مرضی و قدمولے انخوں سے مایا صرف شہوت مٹانے میں نہ مشہور رہو بلکہ آگے کی تدبیر بھی کرو کیا نیک کام بھی کرو وہ قدم مولے انخوں اور آگے کی تدبیر بھی کرو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ مرد اچھا ہے جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے اس کی بیوی سوئی پڑی ہے تو اس کے منہ میں ٹھنڈا پانی ڈالتا ہے کیا ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈالتا ہے اور وہ اٹھتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ کیا تحجد پڑتی ہے اور بعض مرد غافل ہوتے ہیں عورت تہجد کے لیے اٹھتی ہے پھر اس کے منہ میں ٹھنڈے پانی ڈالتی ہے کانن کے منہ میں اٹھتا ہے تحجد پڑتا ہے یہ قد مول انس مط اللہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک تو ملنے والے ہو اللہ کو اور خوشخبری دے دو مومنین کو مومنین کو اللہ کا دیدار ہوگا ہوگا نہیں امال صالحہ کا کیا ملے گا بدلہ جزا ملے گی ولا تجال اللہ امر انتظامی نمبر کتنی جی آٹھ لکھ لو آٹھ اس کا ماتبل کے ساتھ رابطہ یہ ہے کہ گاہے گاہے انسان اپنی بیوی بی سے ناراض ہو جاتا ہے گائے گئے انسان اپنی بیوی بی سے ناراض ہو جاتا ہے پھر بول چال کیا ختم کر دیتا ہے میں نہیں بولوں گا تیرے ساتھ تو خراب ہے ایسے ہے ایسے ہے میں گیا مدینہ منورہ تو وہاں ایک میرے شاگرد رہتے ہیں تو کھانے کا انتظام کر رہے تھے اور اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ اپنی امی کو جا کے کہو کہ ایسے گوشت پکائے ایسے روٹی پکائے ایسے کباب وغیرہ پکائے میں نے کہا بیٹے کو سمجھا رہے تو خود جا کے سمجھا بیوی بی کو کہنے کہا نہیں نہیں نہیں میرا بیٹا میں نے کہا نہیں میں کھڑا ہوا تو جا تو سمجھا ڈانٹ دیا اس کو تو اندر چلا گیا بیوی بی کو سمجھا کے آ گیا پھر ہنستا آیا کہنے का استاد جی آپ کو होता ہوتا ہے میں نے کہا ہوتا ہے الحام میری بزرگی کا کہ نہیں وہ کہنے کا تین چار دن تھے میں نے بیوی سے بول چال ختم کی ہوئی تھی میں نہیں بولتا تھا پتا اللہ نے کیسے آپ کے دل میں ڈال دیا ابھی جا کے میں بولنے لگا میں نے کہا بڑا کمی ڈال اب زہر پیر سے تو مدینے رہا ہے تو ایک ہے بیوی ہے تیری دو وجود ہو تم آپس ہی بول چال ختم کر دو ایسے پاک شہر کہ لائق بندہ ہے تو قوت کو رکڑا ہے اللہ تعالیٰ تو, تو بعض بیوی بی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے قسمیں خواہ رہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ بولوں گا چال نہیں دوں گا تو یہی فرمایا کہ اللہ کے نام کو غلط استعمال نہ کیا کرو اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن روا صاحب ہی تھے وہ اپنے داماد پہ ناراض ہو گئے تو داماد کے ساتھ قسم اٹھا لی کہ میں تیرے ساتھ بول چال نہیں کروں گا تمہارے فیصلے کبھی نہیں کروں گا فیصلے کے لیے بھی قسم اٹھا لی تو اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ فرمائش نہ کیا کرو آدمی اس قسم کی, کی قسم اٹھائے نہ قسم کو توڑ دے قسم کیا کرے کفارہ ادا کرے کفارہ معمولی ہوتا ہے دس آدمی کو کھانا کھلانا پڑتا ہے صبح چاہ اور اگر یہ بھی طاقت رہ تو تین روزے رکھو تو یہی فرمایا بھلاتا جال اللہ عرقل مان امر انتظامی نمبر کتنی ہے جی آٹھ اب میرے زید یہ ظاہری معنی کرو نا تو معنی نہیں بنتا ظاہری معنی یہ ہے کہ نہ بناؤ تم اللہ کو نشانہ اپنے قسموں کا اس سے کہ نیکی کرو تکوا کرو کوئی خاص معنی نہیں بنتا درست اب میں آپ کو معنی بتاتا ہوں اور کا معنی لکھو مانعن روکنے والا اور کا معنی کیا لکھنا ہے مانعن اصل عرض اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے سامنے آ جائے آرز ہو جائے میرے سامنے کوئی کپڑا آ جائے موٹا تو آپ کو میں نے دے نہیں سکوں گا اس کو بھی کیا؟ ارزا کہا جاتا ہے تو ارزا کا معنی میں نے کہا کیا ہے روکنے والا لے اے ماں باوجہ اپنی قسموں کے یہ لام اجلیہ ہے بان ہے لے اے ماں نے کی لام اجلیہ ہے معنی کیا کرو گے باوجہ اپنی قسموں کے لکھ لیا بابت قسموں کے انتبرو سے پہلے من معذوف ہے من انتبرو اب مانا ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے اور نہ بناو تم میں نے پہلے عرض کیا تھا نا ایک اہل حدیث عالم ہے میرے پاس تو پریشان تھے چند ہے تم کے بارے میں وہ میں نے ایسے مقدرات جب گئے تو بڑا خوش ہوا کہنے کے کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو روکنے والا باوجہ اپنی قسموں کے کیسے روکنے والا من انت روکنے والا اس سے کہ نیکی کرو تک با کرو اور اصلاح کرو درمیان لوگوں کے بل ڈبل سمجھ گیا بھائی تم نے جب کہا کہ خدا کی قسم میں تیرے ساتھ نہیں بولوں گا تو اللہ کے نام کو روکنے والا نہیں بنایا قسم اڈائی اور خدا کے نام کو روکنے والا بنایا کیسے نیک کا مسلمان کے ساتھ بات کرنا تو نیکی ہے ایک دفعہ پھر مانا سمجھ لیجیے نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو روکنے والا بوجہ اپنی قسموں کو سے روکنے والا میں نت نیکی تقوی اسرا سے روکنے والا لا اللہ فضم اللہ فی امان کم یہ ای پہلا جو لے کم تھا نا اس کے ساتھ ساتھ لکھ لو یمین منعقدہ اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں آدمی کسم کھائے نہ مستقبل کے کام کے لیے کسم کھائے کس کے لیے خدا کی کسم میں یہ کام نہیں کروں گا اس کو کیا کہتے ہیں یمین منعقدہ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نیک کام اگر ہے تو ضرور کرے اور قسم کا کیا دے کبھارا دے اور اگر برا کام ہے تو نہ کرے قسم اٹھاتے خدا کی قسم میں ٹی وی نہیں دیکھوں گا نہ دیکھے پھکا رہ جائے یمین منعقدہ ہے آگے ہے یمین لاغ لا خز و پی مکم یمین لاغ اس کو کہتے ہیں کہ زمان ماضی کے بارے میں آپ ایک قسم اٹھائیں آپ ایسے سمجھیں کہ میں صحیح قسم اٹھا رہا ہوں لیکن حقیقت کے اندر وہ قسم کیا ہے غلط آئے ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے سمجھے مثال طور مجھے ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ دفتر خاتم نبوت کے اندر فلاں مولوی صاحب آیا تھا کل آیا تھا وہ بولتا جھوٹ ہے تو میں اس کے جھوٹ کے اوپر قسم اٹھا دیتا ہوں کہ خدا کی قسم کل فلام علی صاحب دفتر خط میں نہ ہے قسم اٹھا لیتا ہوں اس کو کیا کہتے ہیں زمینیں لاگو کہتے ہیں اس کا نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے دیکھو نہیں مواقصہ کرے گا تم پہ اللہ تعالیٰ سات لا کے بیچ کس تمہارے کے لیکن معاوضہ کرے گا تم پہ بس باب اس کے قسم کیا تمہارے دلوں نے اس کے نیچے لکھو یمین غموس یمین غموس آمدن غوطہ لگایا جھوٹ کے اندر گناہ کے اندر وہ تو یمین لاگ وہ تھی نا کہ اس نے اپنے دل میں یہ سمجھا کہ میں قسم صحیح اٹھا رہا ہوں حالانکہ حقیقت کیا اور اگر جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے حالانکہ اس کو یقین ہے کہ فلام والد صاحب نہیں آئے تھے اور جان بوجھ کے قسم اٹھاتا ہے کہ فلام والد صاحب آئے تھے یہ ہے اس کا کفارہ نہیں ہے گناہ ہے اور توبہ کرے سمجھے دکھا وفور یولون امر انتظامی نمبر نو ایلاک بیان امر انتظامی نمبر نو الاک بیان بھائی بات چلی آ رہی تھی قسم کی تو علا بھی قسم نہیں وہ عام قسم بھی ہے خاص قسم ہے یہ جو جاہل لوگ تھے نا دور جاہلیت والے عورتوں کے ساتھ قسم کھا لیتے کہتے کہ میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا خدا کی قسم نہیں جاؤں گا پھر ان کے قریب بھی نہیں جاتے اور دوسری جگہ بھی ان کو نکاح نہیں کرنے دیتے ایسے قسمیں اٹھاتے رہتے ان کو ذلیل کر دیتے سمجھے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم نادر فرمایا کہ اس قسم کا عورتوں کو تباہ نہ کرو برباد نہ کرو اب جو آدمی یہ قسم اٹھاتا ہے خدا کی قسم میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا یہ مبہم قسم ہے کیا نمبر اے یا کہتا ہے کہ خدا کی قسم چار مہینے میں نہیں جاؤں گا یہ معین قسم ہے یا چار مہینے سے زائد کہتا ہے چھ مہینے میں نہیں جاؤں گا یہ الہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں لا کہتے ہیں اب چار مہینے کے اندر اندر اگر بیوی بی سے وہ صحبت کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن قسم کا کیا دے گا سبھارا دے گا اور اگر چار مہینے گزرے تو گزرنے کے ساتھ اس کی بیوی کو طلاق بہنا پڑ جائے گا کیا آہ دوبارہ نکاح کرے تو ٹھیک کرنا گئی چار مہینے سے کم دو مہینے کی قسم اڑاتا ہے کیا اور دو مہینے پورے کر لیتا ہے تو نہ کفارہ ہوگا نہ طلاق آگے ہاں دو مہینے سے پہلے سو بات کرے گا تو کیا کفارا مسئلہ سمجھ آ گیا یہ علا کا بیان ہے واسطے ان لوگوں کے جو الا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے انتظار کرنا چار مہینے کا پس اگر رجوع کرتے ہیں چار مہینے کے اندر لکھ لو فاغ کے نیچے کا لکھو چار مہینے کے اندر رجوع کرتے ہیں تو پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے کفارہ ادا کر دیں اللہ بخش دے گا کفارہ ادا کریں اللہ بخ اور اگر ارادہ کرتے ہیں طلاق کا طلاق کا ارادہ کیا کہ پورے چار مہینے گزارنا چاہتے ہیں تو پھر بھی اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے طلاق بہن آ جائے گی یہ کتنی امر انتظامی آ گئے تھے جی نو اب آگے چار امر ان انتظامی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں وال مطالعہ کا تو یا تربسنا آشا لکھو جی یہاں سے چار مور انتظامی کا ذکر ہے نو اور چار کتنی جی اور نو چار انچاس نہیں بنتے نو اور چار انچاس جمع کرو تو کتنی بنتے ہیں جی تیرہ بنتے ہیں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا فرمایا اجتماعیت کے اندر بڑی برکت ہے کیا فرمایا اجتماعیت میں بڑی برکت ہے حضرت فرمانے لگے ایک کو نیچے ایک لکھو ایک کے نیچے تو کتنی بنتے ہیں دو بنتے ہیں لیکن اجتماعیت میں ایسے نہیں ہوتا میرے ساتھ بیٹھتا ہے دوسرا تو پھر ایک اور ایک کتنی ہوئے گیارہ ہوئے اچھا جی پھر ایک اور بڑھاؤ نیچے بڑھاؤ تو کتنے ہوں گے تین ہوں گے ایک ایک ایک تین ہوں گے لیکن ساتھ بڑھاؤ تو ایک سو گیارہ ایک, ایک, ایک. تو एक میں ایسے ہم ساتھ بڑھاتے جاتے ہیں بڑا بہترین نقطہ ہے یہ حضرت مولانا احمد علی صحیح رحمتہ اللہ نکتا ہے کہ اجتماعیت میں کتنی برکت ہے سمجھے گویا کہ وہ تین کی طاقت ایک سو گیارہ کے برابر ہو جاتی ہے اجتماعیت میں دیکھو جی دی. یہاں سے چار امور انتظامیہ کا ذکر ہے لکھ لو یہ طلاق نمبر ایک عدت نمبر دو رضاعت نمبر تین دودھ پلانا نکاح نمبر, دنبیس نمبر, دنبیس نمبر, دنبیس نمبر دنبیس چار طلاق عدت رضاعت اور نکاح اچھا جی پہلے پہلے طلاق کی بات ہے جس عورت کو طلاق دی جائے اس کی عدت کتنی ہے جی تین حیض حض نہ آئے تو پھر تین مہینے اور طلاق دی عورتیں انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ تین آئے پھر یہ ہے عدت میں عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو ہے حمل کیا تو اس کو چاہیے حمل اپنا نہ چھپائے کیونکہ حاملہ کی عدت بڑھ جاتی ہے نہیں کیا وہ فضا حمل نو دس مہینے تک کیا جائے گا اور نئی حلال واسطے ان کے یہ کہ چھپائیں اس چیز کو کہ پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں کے اندر عمل اگر ہیں ایمان لاتی ہوں اللہ کے دن کی آمد کے با بولا تو ہننا اور خامد ان کے زیادہ لائک ہیں ساتھ لوٹانے ان کے فی زال کا اسی زمانے عدت کے اندر اگر ارادہ کریں کس اس کا اصلاح کا اطلاق رجی کے اندر ہے بھئی ایک مرد نے عورت کو طلاق رجی دی ہے اور کس کے اندر بیٹھی ہے وہ کس کے اندر عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اب اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں نے طلاق تو دے دی اب کیا کروں رجوع کروں تو عدت کے اندر یہ زیادہ حقدار ہے رجوع کرنے کا اب بیوی کے پاس جاتا ہے کہ میرا خیال ہے رجوع کرنے کا رجوع کر لیں وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں تو انہیں مجھے خراب کیا ایسے کیا ایسے کیا میں رجوع نہیں کرتی ہاں تو اس کو زور سے بوسا لے لے چاہے مانے چاہے نہ مانے تو رجوع ہو گیا یا نہ ہو گیا یہ عورتوں کی عادات ہے ایسے کہتی رہتی ہیں دل میں بھی راضی ہوتی ہیں کہ رجوع ہو جائے سر لیکن زبان سے ایسے کہتی رہتی ہیں سمجھے وہ جتنی جھگڑے گالی دے جو کو دے نہیں چھوڑنا سمجھے جی رجوع ہو جائے گا انشاءاللہ تو عد کے اندر زبردستی بھی رجوع کر سکتے ہو طلاق رجی ہو جاتی ہے والا ہن مصر اللہ علیہ بالمارو آگے فرمایا مردوں کے جیسے عورتوں کے اوپر حقوق ہیں نا عورتوں کے بھی مردوں پہ حقوق ہیں دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا کیا ہے مرد کو بھی چاہیے ایسے نہ کوت بیمار پڑی ہوئی ہے اس کا علاج نہیں کرتا بھوکی بیٹھیے کپڑے نہیں دیتا بات چیت نہیں کرتا اس کے ساتھ سمجھا جی کیا سوفی بن کے بیٹھا رہتا ہے سمجھے جی یہ بالکل کیا ہے غلط بات ہے سمجھے اور عورت کو بھی چاہیے مرد کا بھی کیا کرے خیال کرے ایسا نہیں ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے عرض کیا حضرت میرا جو خامد ہے نا وہ میری پٹائی کرتا رہتا ہے کیا کرتا ہے میری پٹ کرتا رہتا ہے اور خود ایسا چٹ ہے کہ صبح کی نماز بھی کبھی پڑھتا ہے کبھی اس سے رہ جاتے ہیں آپ نے بلایا اس کو کیا بات ہے ابھی یہ کہتی ہے کہ میری پٹئی کرتا ہے اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں ہوں نوجوان آدمی میں کیا ہوں نوجوان آدمی میرا خیال ہوتا ہے کہ رات کو میرے ساتھ سوئے یہ سوفین بن جاتی ہے فارض تو پڑھے سنتے پڑھی بھی تیر نوافل شروع کر دیتی ہے نوافل پڑھو پڑھو پڑھو میں اس کی نماز تھوڑے کے زبردستی لے آتا ہوں تو حضرات پڑھے پھر میں یہ تو بات ٹھیک ہے آخر اس کا حق ہے پھر یہ روزے رکھنی شروع کر دیتی ہے نفلی روزے ایک روزہ دو روزے ایسے روز تو تین روزے رکھے تیرہ چودہ پندرہ بجے غصہ آ جاتا ہے اس کا میں روزہ بھی <تصفح> تو آج رات میں عورت کو چاہیے روزہ خاون کی اجازت سے رکھے نفلی روزہ اور نماز کا بھی خیال کرے اس کو بھی تنبیہ کی بھائی تو بھی اس کی پٹائی زیادہ نہ کر باقی کبھی کبھی صبح کی نماز اس لیے رہ جاتی ہے کہ ہم لوگ ہیں ساری رات پانی دیتے ہیں باغ کو تب باغ کو پانی دیتے دے جو آدھی رات سے گزر ہو جاتا ہے سوتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے پھر ہے قزا ہو جاتی ہے پڑھتے ہیں محنت مزدوری والے آتی ہیں تو باہر دونوں کو چاہیے خیال کریں ایک دوسرے کا پر میں واسطے ان عورتوں کے مسل ان حقوق کے ہیں جو ان کے اوپر ہیں عورتوں کے اوپر مرد کے حقوق اور والا ہن کیا ہوا عورتوں کے لیے مردوں کے اوپر حقو بل جو شریعت کے موافق ہیں لیکن فضیلت کے ان کو حاصل ہے قبوامہ اور واسطے مردوں کے ان کے اوپر درج ہے فضیل مرد کو حاصل ہے اخر امام بھی مرد بنتا ہے بادشاہ بھی بنتا ہے اور اللہ تعالی عالیہ حکمت والے ہیں اطلاع مرتا تو وہی طلاق کی بحث بحثلی آ رہی ہے نا میرے عزیز ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے انت تال ایک دفعہ تو طلاق آئی رجی دوسری دفعہ کہ انتال پھر بھی رجی آئے بعد مولوی صاحبان دھوکھے میں پڑ جاتے کہتے دوسری دفعہ کیا بن جاتی ہے بین بین دوسری دفعہ بھی کہے رجی ہے تو دو بار تک طلاق رجی ہے تیسری دفعہ دے گا تو کیا ہو جائے گی مولزہ باقی طلاق بینا کے جو الفاظ اور ہیں نا کنیا تو طلاق ہیں حرام وغیرہ وہ ہے تو اب طلاق کے نہیں چلی کو طلاق رجی الام اہد جی کی ہے طلاق رجی دو بار تک ہوتی ہے اب دو بار طلاق دی تو آدمی اپنی بیوی بی کو روک سکتا ہے یا نہیں یہ جی? رجوع کر سکتا ہے طلاق رجی میں نیت اچھی ہوگی اور چھوڑ بھی سکتا ہے چھوڑ کا مانا یہ ہے کہ رکاوٹ نہ بنے اس کی گھر والی عدت کے بعد اگر دوسری جگہ نکاح کرے تو رکاوٹ نہ بنے بعض لوگ رکاوٹ بنتے ہیں ایسے کہہ دو اس کے ساتھ کہا نہ کرنا نہ, و, کرنا و, نہ خود و, واپس ڈی ڈی کرتے ڈی ہیں نہ دوسری جگہ نکاح کر دیتے ہیں تلاک رجیے دو بار ہے بس روکنا ہے ساتھ اچھائی کے اور چھوڑنا ہے وہ بھی ساتھ اچھائی کے بلا یہ لو بیا نے کھولا بیا یہ ہے جی آدمی بیوی بی کو طلاق دیتا ہے نا تو جو حق مہار اس کو دی ہے وہ کسی ڈھنگ سے واپس نہ لے بعض لوگ تنگ کر کے حق مہار واپس لے لیتے ہیں حالانکہ ہم بستری ہو جائے یا خلبت سیاح ہو جائے تو حق مہار پوری ہے ہاں اگر مرد اور عورت کے درمیان ناچاکی ہو جائے سمجھے جی محبت نہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں جھگڑا ہے اور اس کے اندر مرد کا قصور نہیں کس کا قصور ہے عورت کا ہے تو پھر حق مہار واپس کر سکتے ہیں اگر مرد کا قصور ہے تو پھر بھی نا مناسب ہے اس کو خلا کہتے ہیں دیکھو جی اور نہیں حلال واسطے تمہارے یہ کہ لو تم اس حق مہار سے جو دی تم نے ان کو کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے ہاں مگر یہ کہ اندیشہ کریں زو یا خوافہ کے نیچے لکھو اور میاں بی بی سوجان مگر یہ کہ اندیشہ کریں یہ کہ نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کے حدود کو تو پھر جائز ہے کھولو ایک عورت نبی کریم صلی اللہ حدمت میں عرض کیا کہ حضرت میرا خامد نیک ہے نمازی ہے تو کوئی اعتراض نہیں دین کے بارے میں لیکن میری محبت نہیں لگتی اس کے ساتھ کیوں پہلی ایک دفعہ دیکھا میں نے لوگ آ رہے تھے دوسرے لوگ خوب رو تھے بڑے بڑے قد والے تھے یہ ٹھگنا تھا کیا چھوٹے قد والے ٹھگنا تو میری دل میں ڈبرا تھا آگے کہ میرا خامان ایسا ہے حالانکہ بندہ ڈیک ہے میری محبت نہیں لگتی تو حضرت نے فرمایا یہ بتا کہ جو باغ اس نے دیا ہے تجھے اک مار کے اندر تو واپس کر سکتی ہے اطرینی حقیقت ہو کیا حضرت ایک باغ کیا دس باغ میں واپس کر سکتی ہوں <تصفح> تو حضرت تیرہ کو بلایا فرمایا ابھی تمہاری خل کرتے ہیں یہ باغ واپس دیتی ہے تو خواہ مخواہ کیا دل محبت تو ہے نہیں دوٹ. دیکھو جی اندیشہ کریں کہ نہ قائم رکھیں کہ اللہ کے حکام کو فین خف تم پاس اگر خوف کرو تم کہ تم کا خطاب جو ہے نا میاں بیوی کو نہیں ہے یہ یا حکام کو ہے یا پنچایت کو ہے دیکھ لو خفتم کا خطاب کس کو ہے یا حاکموں کو ہے جو حاکم فیصلہ کرتے ہیں اگر حاکم نہ ہوں تو کیا پنچایت وہ ہوتے رشتہ دار پنچایت بنا لیتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں میاں بیوی کا بس اگر اندیشہ کرو تم یہ کہ نہ قائم رکھیں گے میاں بیوی اللہ کے حدود کو تو یوقیمہ کا فائل تو میاں بیوی ہے نا تو خیف کا فائل وہ بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے پی کے گناؤ پر ان دونوں کے بیچ اس مال کے کہ جان چھڑائے عورت ساتھ اس کے وہ حق مار واپس دے دے اور جان چھڑا لے افتدار من جان چھڑائے یہ اللہ تعالی کے احکام ہیں حدود اللہ کا من ضابطے یہ خدا بندی ہیں پس نہ تجاوز کرو ان سے اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کے ضابطوں سے پس یہ لوگ ظالم ہیں فائن اللہ کہا اس کا تعلق مراتان کے ساتھ ہے طلاق و مراتان دو بار تک طلاق جو ہے وہ رجی ہے تیسری دفعہ دے گا تو کیا ہوگی مغلظہ ہو جائے گی ایک بس اگر طلاق دیتا ہے تیسری دفعہ مراتان کے بعد تو مغلظہ ہوگی یا نہیں اب اس کے پاس آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ایک صورت ہے کہ اس کی عدت گزرے اور دوسری جگہ کیا کرے وہ نکاح کرے وہ اس کے ساتھ کیا کرے ہم بستری بھی کرے پھر وہ خوشی سے طلاق دے زبردستی طلاق نہ دی جائے تب عدت گزرنے کے بعد اس کے لیے آدھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بھئی حلال کہتے ہیں خوشی سے یہ چیزیں ہوں پس نہیں پس نہیں حلال واسطے اس کے اس کے بعد یہاں تک کہ نکاح کرے عورت زو غیرہ دوسرے خامند کے ساتھ کہ دوسرے کو جو خامند کہا گیا نا بیت بار ما یول کے کیونکہ نکاح سے پہلے وہ خامند ہے ادھر تو ہے نکاح کرے خامد گا خامد نکاح کے بعد بنے گا بیت بار ما یول کے پہلے خامد فائن کہا. پس اگر طلاق دے دوسرا خامند بادل واط یہ نیچے لکھو بادل طلاق دے دوسرا خامند وتی کے بعد پس نہیں کیوں گلا پر ان دونوں کے میاں بیوی بی پہ یہ کہ رجوع کریں اگر امید رکھتے ہیں کہ یہ کائم کریں گے اللہ کے حضور حدود وتی کی شرط اس لیے لگائی کہ ایک عورت تھی رفا کے پاس اس کے پاس رفا ایک صاحب تھے تو رفا نے اس کو طلاق دے دی اس نے نکاح کیا عبد الرحمان کے ساتھ تو عبد الرحمان ذرا کمزور تھا تھا تو اس عورت کی اس کے ساتھ محبت نہیں ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی عورت اس نے عرض کیا حضرت رفا نے مجھے تین طلاقیں دی میں نے عبد الرحمان سے نکاح کیا اور عبدالرحمٰن کا حال تو یہ ہے وہ اپنا کپڑا لیا نا دامن دوپٹے کا ایسے کہ عبد کا حال یہ ہے حضرت بز کرائے فرمایا جب تک شہاد نہیں چکھو گی کچھ نہ کچھ پہلے کے لیے تو ہے تو حدیث کے ضابطے ہیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں جانتے ہیں جلنا یہاں بھی طلاق رجی مراد رجی مراد ہے وہی طلاق رجی دو عدت میں بیٹھ کی ہوئی ہیں ابھی عدت ختم نہیں ہوئی تو پہلے گزر چکا ہے تم رجوع کر سکتے ہو یا نہیں کہ رجوع کرو اچھی نیت کے ساتھ زبردستی میں رجوع کر سکتے ہو یا پھر اس کو چھوڑ دو رکاوٹ نہ بنو جب طلاق دو تم عورتوں کو رجی طلاق تو بلا یا بلا گنا کا معنی یہ نہیں کہ ان کی عدت ختم ہو جائے بس قریب پہنچنے کے ہو جائیں اپنی عدت پہ بلاگنا کا منا مفت لکھتا ہے کارہ कार کیا کار का بناؤ قریب ہو جائیں عدت ختم ہونے کے تو روک سکتے ان کو ساتھ نے کی کہ یا چھوڑ سکنے کی کہ بلا تم سکو نہ اور نہ روکو ان کو واسطے نقصان دینے کے بعض آدمی ہوتے ہیں نہ رجوع کرتے ہیں نقصان دینے کی خاطر پھر یہ نہیں کوئی اس کا حق ادا کریں تاکہ زیادتی کرو اور جو کرتا ہے یہ کام اس نے ظلم کیا پنجاب آپ پہ اور نہ بناؤ تم آیات اللہ آیات کا من لکھو احکام اور نہ بناؤ اللہ کے احکام کو مذاق کیا ہوا اور یاد کرو احسان اللہ کے تمہارے اوپر مومنین پہ بہت احسان ہے اور سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتاب دی کیا دی؟ قرآن دیا حدیث دی اور خاص کر جو اتارا تمہارے پر کتاب اور حکمت حکمت کمر حدیث بھی لو اسرار کتاب بھی نصیحت کرتے ہیں تم کو ساتھ اس کے ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے جاننے والے ہیں